أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا جئتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل جسم الله رسل کو جمع کرے گا فعول اور کہے گا ماضاجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا قالو وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں انکا کا علام اللہ بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے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 پیغمبروں سے یہ سوال کہ تمہاری دعوت کو تمہاری امتوں نے کتنا قبول کیا یہ اصل میں امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے و عیدل مئت بھی ائی دم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 یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے اپنے اپنے رسولوں کو جواب کا کچھ علم تو پیغمبروں کو ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عمر انہی امتوں میں گزاری تھی تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں لا علم مولانا صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں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 یعنی کہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہمیں ان کے ظاہر کا تو کچھ نہ کچھ علم تھا لیکن فی الحقیقت ہماری امت نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا اس باتیں کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے تو لہذا حقیقت کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ادقال اللہ عبنا مریم جب اللہ تعالی کہیں گے اے عیسا بن مریم ادمتی علئی کا اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو وہ اللہ کا اور اپنی والدہ پر اپنے آپ پر اور اپنی والدہ پر جو میری نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو اد ایت کا بروح العدس جب میں نے پاک روح سے روح القدس کے ساتھ تیری مدد کی تو کلم الناس فی المہدی وکہلا تو تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا و اذ علمت کل کتاب والحکمت اور میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی و اذ تخلق من الطین ک حیۃ الطیر باذنی اور جب تو گارے سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا فتن تو پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا فتح پیورم بھی تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا وہ تبری الاکم ہا اور تو بداعی نابینا اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا وا اذ تخرج الموتى باذنی اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا وا اذ كففت بني اسرائيل عنك اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا اِذ جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آیا فقال اللہ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا انہر کہ یہ تو واضح جادو ہے چونکہ پیغمبروں سے سوال امتوں کے سرکش لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے اور ملامت کرنے کے لیے ہوگا اور سب سے زیادہ ملامت اور ڈانٹ کے لائق نسارا ہوں گے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا عیسیٰ علیہ سلات و ان کو شرک سے روکتے رہے عمر بھر اور وہ انہی کو رب بنا کے بیٹھتے تو جو شرک سے منع کرنے والا ہے اسی کو ہی رب بنا دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے اس لیے ملامت کے سب سے زیادہ صداوار حقدار وہ نصارہ ہے اور اللہ تعالی کے لیے نصارہ نے مریم علیہ سلاط و کو بیوی بنا دیا کہتے تھے مریم علیہ سلاد و اللہ کی بیوی ہے عیسا علیہ سلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ اللہ تعالی ان سے بہت بلند ہے اور پاک ہے اسی وجہ سے تمام پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ تعالی عیسی علیہ سلاۃ والسلام پر جو انہوں نے انعامات کیے ہیں اللہ ان انعامات کا ذکر کریں گے میں نے تجھ پر یہ یہ یہ, یہ, یہ انعام کیے اور پھر ان سے سوال ہوگا اور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 کہ وہ پرندہ پیدا کر دیتے تھے مٹی سے پرندے کا ایک ڈھانچا سا بنا دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موجودہ دیا تھا وہ اس پہ پھونک مارتے تو اللہ اس کو جیتا جاگتا پرندہ بنا دیتا اور وہ اڑنے لگتا باقی جو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے کہے گا کہ جو تم نے تصویریں بنائی ہیں ان کو زندہ کرو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 تو خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل نے یہودیوں نے مل کر سازش کی عیسیٰ علیہ سلاۃسلام کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا تو یہ سارے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے تو نا اور جب میں نے ہواریوں کی طرف وہی کی ان کو الہام کیا ان انعامو بی اب رسولی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر تالو آ تو نے کہا ہم ایمان لائے وشحد بھی مسلمون اور گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلط السلام کو حواری دیے یعنی مخلص مددگار اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے اور یہاں پر اوہینہ سے مراد وہی انبیاء والی نہیں بلکہ الہام ہے یعنی کہ دل کے اندر بات ڈالنا اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اس کو الہام بولتے ہیں اس کو وہی کے لفظ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے جیسے موسا علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ام موسا کی طرف وحی کی کہ اس کو سمندر کے اندر ڈال دے تابوت میں صندوق میں رکھ کے اسی طرح اللہ تعالی فرماتے او حید نہلی ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا اور ہر طرح کے پھل چوس شہد پیدا کر تو یہ وحی یعنی الہام التاح دل میں بات ڈالنا تو ہواریوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ عیسی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تو یہ اللہ تعالی کا احسان اور انعام تھا۔ اذ قال الحواریونا جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم اے عیسی بن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائده من السماء کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے قالتق اللہ تو عیسی علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ممن ہوا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ان قد اور ہم جان لیں کہ سچ کہا دین اور ہم اس پر گواہ بن جائیں یعنی حواریوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلاط والسلام سے یہ معاہدہ کا سوال کیا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں یہ اس لیے نہیں کہ ان کو عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کی نبوت پر یا اللہ تعالی پر شک تھا بلکہ اطمینان قلب کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک نشانی ہو جاتا کہ اب مزید پکے ہو جاتے جیسے کہ سورہ بقرہ میرا پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا آری نی کی فتح مجھے دکھا تو صحیح ہے اللہ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا عالم تو کہ تو یہ یقین نہیں ہے فرمانے لگے بالا کیوں یقین تو ہے ایمان ہے میرا کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے والا کلت نہ قلبی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے تو اسی طرح ہواریوں نے جو عیسیٰ علیہ سلاطلام سے مطالبہ کیا وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ اپنی من مرضی کے من چاہی مع من چاہے موجزات طلب کر کریں اگر اور وہ ظاہر ہو جائیں پھر اگر نافرمانی کی جائے اس کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پر بڑا سخت ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے کہا اتا کلّہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا تقوی اختیار کرنے کا ان کو حکم دیا تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ہمیں اطمینان ہو جائے اطمینان ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے خیر جب انہوں نے وضاحت کی قال عیسی بن نری تو عیسی بن مریم نے کہا اللہ اے اللہ ہمارے رب انزل علین ہمارے لیے آسمان سے ایک دستر خان نازل فرما تقون النا عید اللہ اولینا و آخری <مِّنك> جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ورزقنا اور ہمیں رزق دے وہ ان تخیر اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے یعنی یہ انتہا درجے کی آجزی کی دعا ہے اے اللہ اے ہمارے رب اللہ تعالیٰ کو دو دو مرتبہ پکارا اللہ عمار ربانہ کے ساتھ ربانہ بھی ملایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاط وسلام نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے نہ ہی اللہ کے اختیارات رکھنے والے تھے اور ان کے حوالی بھی ان میں سے کسی چیز کے قائل نہیں تھے کیونکہ اگر حواری اس بات کے قائل ہوتے کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ اختیارات عیسیٰ علیہ و سلام رکھتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے رب کو کہو کی وہ کہتے کہ تو اتار کے لے آن تو ہم پہ نازل کر معدہ نہ یہ عقیدہ عیسا علیہ السلاط اسلام کا تھا نہ عیسا علیہ سلاط والسلام کے حوالیوں کا تھا اور پھر عیسیٰ علیہ سلاط وسلام نے بھی کمال آجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان کا یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا اور کہتے ہیں کہ اللہ معاہدہ اتار دسترخوان اسمان سے اتار اتارا و آیا تم یہ ہمارے اگلوں پچھڑوں کے لیے عید بن جائے تو اس سے کچھ علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ دسترخوان اتوار کے دن اترا تھا اور اتوار کا دن نصرانیوں کے لیے عید کا دن اس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن تو یہ کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کتاب الجمعہ میں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 تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی قسم کی چون کیے بغیر جمعے کے دن کو ہی تسلیم کر لیا قال اللہ اللہ تعالی نے فرمایا انی منزل علیکم کم میں اس کو دسترخان کو تم پر نازل کروں گا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 تو درست بات اس میں یہی ہے کہ وہ دستر خان اتارا گیا کیونکہ اللہ نے کہا منظر علیہ کم کہ میں تم پر وہ دسترخان اتارنے والا ہوں اسی طرح جامع ترمدی کے اندر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دستر خان جو اترا تھا وہ گوشت اور روٹی کی صورت میں اترا اور ان کو حکم دیا گیا